اللہ تعالی کے فضل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی کمیاں کو تائیاں اپنے عیب برائیاں نظر آنے لگتے ہیں اگر مزالے سے ذکر میں آنے کے بعد اور ہماری جو کی کتابیں کو پڑھنے کے بعد آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگے اور اپنے عیبوں پر نگاہ لگ جائے تو بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اور اصلاح کا پہلا قدم ہے کہ آدمی کو عیب نظر آنے لگے اپنے آپ میں پوروں کے ایپ دان کرنے کا تو عام دستور طریقہ رواج ہے جوں ہم بیٹھتے ہیں بادشاہ خراب ہے لوگ خراب ہیں آسور خراب ہے ماتے خراب ہے مرضی سارا نیچ تذکرہ ہوتا ہے تو اس پر ہم لگے رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایپوں پر سے نگاہ ہٹ جاتی ہے اور آدمیوں سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں تو کامل بنا بنایا ہوں اور خراب باقی لوگ ہیں ساری دنیا بن جائے میں نے بنوں تو میری تو نجات نہ ہوئی نہیں میں دین کی ایسی فکر کروں کہ ساری دنیا دہراستان میں داخل ہو جائے لیکن میری زندگی نہ سدھری ہو تو مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی جو اپنے عیوب نظر آنے لگے اپنے پر نگاہ پڑنے لگی سمجھے کہ اللہ کا فضل ہو گیا اور باقن کی روشنی زیادہ ہوئی ہے کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آج چلتے کچھ نظر نہیں آتا جب روشنی ہو جاتی ہے تو پتھر روڑا کھڑا سب نظر آنے لگتا ہے اور اس سے بچ بچ کر چلتا ہے یہ جب اب نیموں پر آگاہی ہو جائے نظر آنے لگے ہیں آدھا قدم ہے کہ ان کی اصلاح کی پھر فکر کرنی اور ہے کہ بات کی مشق کرتے رہنا ہے مشق کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آدمی جو اندر سے وہ بات نکل جائے اور آدمی اس سے فارغ ہو جائے مختلف دفتر میں جاتے ہوں میں نا تو اپنے دوست افسر صاحبان کو یا کوئی انچارج ہے کسی جگہ جب دیکھتا ہوں کہ چھوٹا چھوٹا پن اور لوگوں کو تنگ کر رہا ہے لوگوں کو ماتے تو وہ ڈانٹ رہا ہے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اس کی شاید ترقی نہیں ہوگی پیشنٹ گوئی پرائیویٹ صاحب گوئی نہیں ہے اس کے حالات بتا رہے ہیں ایک بہت, بہت بڑا دورہ تھا اس کا ہیڈ بننا تھا تو اس نے ہمارا چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی ملکوں کے کی سفر کیے ہوئے میں وہاں کے ادارے لوگوں سے پوچھا کہ سیزن باکس چاہیے کیسے سر نے کہا یا اللہ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے بچانا خدا کے لیے بچانا یاد رہی سیرین نہیں ہے اس کا نمبر ہے اللہ کے شان جو فائل آئی تو وہ نہیں وہ بات کر دی وہ دین کے صرف نماز روزے تو نہیں ہو سر آپ کے اپنے لیے میرے لیے آپ کے پاس کیا ہے باجی کی دوسرے فرد کے لیے آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کا اخلاق ہے وہ آپ کا خلاق ہے جنازہ جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے بہت خراب آدمی تھا ایسا تھا ایسا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجہ پک وجہ بت بات اس کے لیے لازم ہوگی جا رہا سب کا بہت اچھا آدمی تھا سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آگے اس کے اوپر وجہ یہ بات اس کے لیے لازم ہوگی جو بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے معاشرے یہ اس کے لیے واجب ہوگی ہمارے خاطر کے والد صاحب سارا دن تنگ کرتے ہیں گھر میں پریشان کیا ہوتے ہیں تو میں نے کہا آباد والد صاحب سے کہتا پر نہ چھوڑ کہ جو ساری رات جاگتے ہیں اور اس سے مزاج ہوتا ہے چھڑ چھوڑا اور سارا دن جو ہے لوگوں سے لڑتے گزرتا ہے تو اس کے لیے جو جاگنا سب بن رہا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ لینا کیوں دن کو اتنا عظیم اور ضائع کر رہے ہیں دو گھنٹے جاگتے ہیں تو پندرہ منٹ جا کے آدھا گھنٹہ جاگے یہ کہتے ہیں کہ سیر عارف ہر شبے کا تخت شاہ اور سیر زاہد ہر شبے بقت ماہ حصہ ہے کی پرواز تو ایک رات میں کہیں ایک مہینے کے برابر ہے اور آرف کی پرواز ہے تو ہر رات جو ہے وہ تخت شاہ کے مالا تک ہے کہ اس کو ترجیحات پتہ ہیں کون سی بات کتنی ضروری کتنی افضل کتنی لازمی ہے حضرت مولانا شفیع چارج صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ وفات ہوئی تو ان کے خلافا سے علماء نے اور مشاعت نے کہا کہ اگر کس طرح ڈانڈ ڈپٹ نہ کرنا لوگوں کی اس طرح وہ ڈانڈ ڈپٹ کرتے, کرتے تھے ایسے ڈانڈ ٹپٹ نہ کرنا کیوں جی ان کو اللہ نے ایک مقام دیا تھا الگ تھا اور مادہ ہے جب میں ڈانڈ ٹپٹ کرتا ہوں تو اس کی تربیت اور فائدے کے لیے کرتا ہوں اور این اس وقت مجھے اپنا آپ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جیسا کہ چوڑا جلاد بادشاہ کے بیٹے کو پھانسی دے رہا ہوتا ہے پھانسی دینے سے چوہا جلاد کی اتنی بدلی ہوئی ہے, ہے اور اس کی یہ ہے تو ہاں بادشاہ کے بیٹے کی حیثیت نے ملی ہے وہ بادشاہ کے ہی بیٹھا میں تربیت اور فائدے کے لیے ہوتا ہے حضرت مولانا یوسف رحمتہ اللہ علیہ کراچی میں اجتماع تھا وہاں پر کراچی کے ساتھیوں نے حکومت کے افسروں کو سیکٹریوں کو ان لوگوں کو جمع کیا اور اگر کے ساتھ تعارف کرایا افلانے سیکرٹری ہیں افلانے ڈائریکٹر ہیں افلاانے ہیں فلانے... تو اگر اس نے بیان شروع کیا اس نے کہیں بھی, بھی, بھی کوئی بھی کوئی تعارف کی بات ہے کہ فلانا ڈائریکٹر ہے اطلانہ یہ تو کتے بلی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی اور صاحب بیان شروع کر دیا کہ ساتھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ کیا اللہ یہ اتنے کوشش ہم لوگوں کو لائے ہوئے ہیں حضرت صاحب نے اس کی ڈانٹ ٹپڑ شروع کر دی ہے یہ تو پھر نہیں آئیں گے چنان دیکھا دوسرے دن خود بھی آئے اور, اور لوگوں کو بھی لے کر آئے کیونکہ جو کہنے والے تھے وہ بات درد کی وجہ سے کہہ رہے تھے ہم ان من کی محبت اور ان کے دکھ کی وجہ سے کہہ رہے تھے اپنے نفس کے غصے کو متمین کرنے کے لیے دوسرے کو دلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ اپنے نفس کی ضد اور غصے کو پورا کر رہے ہوں اور دوسرے کو دلیل کر رہے ہوں اس لیے نہیں کہہ رہے تھے دوسرا باپ سب سا بھی کرتا ہے پریشان ہو کر بیٹا کہہ رہا ہے تیرا تو کیا کر رہا ہے تیرا کیا ہوگا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کا دشمن ہے اور باعث آنے لگے تشریف لا مجھے تصویر چاہے تو بیٹا جو ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے وہ کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ باپ گردی سرکھائی اور محبت کی وجہ کر رہا ہے. کیوں کرنا میں میں کر کے آ رہا ہوں یہ شاب کرنے کا کرنا میں نہیں تو کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو خوش اخلاق نہ ہو خوش اخلاق نہ ہو سخی نہ ہو تو اس کی کون سی ضروری بات کیجیے کسی کو یاد نہیں دوسری ضروری بات تھی خوش اخلاق ہو سخی ہو خوش اخلاق اور ہو اور خدمت والا ہو صحت کمزور ہو گئی دل کمزور ہو گیا تو آدمی کیا دلری اور کیا ارے اگر بیمار ہو تو کیا دلری کرے گا بےچارہ اچھی صفت ہے المومن القبی و خیر و حب الضعیف قوی مومن بہتر ہے اور معبول ہے جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مسلمان خیر سب میں ہے اللہ تعالیٰ قبردار ہے معمولی معمولی عملی ہے, اس سے مجدار رہا ہے. ہاں جی فیم بھی اس میں ولایت کے لیے فیم بھی اتنا شرط نہیں ہے سادہ لو لوگ بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں میں خوشخلا کی اور سخا ہوتی ہے ضروری بات. تو بات کہاں سے شروع کی تھی نئے بال لگے پھر آدمی ان کی سلاح کی ترتیب پوچھے اور اس کی مشق کرے اتنی مشق کرے کہ اس کی عادت ذائل ہو جائے دور ہو جائے اور اس کی جگہ نئی عادت اس کی طبیعت میں قرار پکڑ لیں نئی عادت کی طبیعت میں کرار پکڑ لیں اب اس سے آدمی فارم ہوتا ہے السلام رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مشق بدگانی کیا کسی کو دیکھ کر بری بدگمان اس کے بارے میں آنا کسی بری باری کا خلا جانا پھر مشق کی یہاں تک کہ مجھے تھولی ہو گئی کہ اب بدگمانی ہمارے میرے پھر سے ظاہر ہو گیا کہیں دریا کے کنارے گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں سرائی کے ہاتھ میں جام ایسے جام آگے کیا عورت نے سرائی سے کوئی ڈال دیا تو کہتے ہیں میرے دل میں ایک ساتھ کو دیکھو دریا کے کنارے آیا ہوا. عورت کو ساتھ دیا ہوا اور کھلے شراب کھلا شراب پیتا لوگ اس, اس سے قریب سے گزرے تم نے کہا بات سنے میں یہ میری والدہ صاحب کوئی مارم والدہ صاحب ہیں اور میں بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے کھلی کھلی میں میں آنے کا فضا میں آنے کا اور یہ دعائی استعمال کرنے کا کھا ہوا ہے تو میں خود ہی میں بیٹھا ہوا تھا برغرض علاج اور مجھے جو ہے تو سلائی سے دعائی ڈال کر دی گئی اور میں نے پی یا اللہ, استغفر اللہ, یا اللہ کہ میں نے اس بات کو کیوں نہ سوچا اس بات کو میں نے کیوں نہ سوچا اس نیت گمان کو کیوں میں نے سوچا, گمان نہ سوچا؟ کہ بات گمان میں سوچتا تھا تو وہ یا کوئی لطیف غربی تھا لطیفے غبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پرچتے کو بہائی دیتا ہے کسی پیغام کے دینے کے لیے جن دو لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی تربیت اللہ بڑا آس کرتا ہے تو ان کو بتانا تھا کہ آپ نے جو مشق کی ہے ابھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے اور مشق کریں تو ایسے سارے ہیں ان کے بارے میں کوشش کر کے ان کو دور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ البینقینصلاۃ السلام اللہ رسول محمد یا اسادی یاول یا علین یافل اللہ یا یاد القصلم یا رحم المساکین یا رحم الرحمین بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الرحمن الرحيم يا من الله ولا اله الا الله الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والممات الا منصر من نصر محمد صلى الله عليه منهم واخذ من نصر محمد صلى الله عليه الله منهم رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا من ازواجنا وذرياتنا قرتاعيا لال نالن متحین معام اللہ سال اللہ لال تع سالم